نشت عظیم بسم اللہ رب شراخ صدری ولیسانی خیر آمین یار آج ہم ان شاء اللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کریں گے اور اپنا چوتھا اور آخری مرکب ناقص جو ہے وہ انشاء اللہ پڑھیں گے ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ مفرد ایک لفظ اور مفرد جب مفرد سے ملتا ہے تو مرکب بنتا ہے مرکب تام بھی ہو سکتا ہے اور ناقص بھی ہو سکتا ہے مرکب تام کو جملہ کہتے ہیں اور جملہ جو ہے وہ اسمیا بھی ہو سکتا ہے فیلیا بھی ہو سکتا ہے ہم نے چونکہ ابھی جملہ اسمیا ہی پڑھا ہے لہٰذا جبلا اسمیہ کے دو پارٹس ہمارے ذہن میں ہونے چاہئیں مبتدا اور خبر مرکب اگر ناقص ہو تو وہ مرکب اشاری بھی ہو سکتا ہے مرکب توصیفی بھی ہو سکتا ہے مرکب اضافی بھی ہو سکتا ہے مرکب اشاری وہ مرکب ناقص ہوتا ہے جس میں اشارے کا استعمال ہوتا ہے توصیفی وہ مرکب ناقص ہوتا ہے جس میں صفت کا استعمال ہوتا ہے اور اضافی وہ مرکبے ناقص ہوتا ہے جس میں ایک قسم کو دوسرے قسم کے ساتھ ریلیٹ کیا جاتا ہے مرکب شاری میں پہلا جز اشارہ ہوتا ہے مرکب توصیفی میں دوسرا جز صفت ہوتا ہے ٹھیک ہے اور مرکب اضافی میں مضاف اور مضاف الہ ہوتے ہیں جس کو ریلیٹ کرتے ہیں اسے مذاف کہتے ہیں جس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں اسے مضاف الہ کہا جاتا ہے مرکب اضافی میں پیچیدگی بھی پائی جا سکتی ہے یعنی ایسا مرکب اضافے جس میں ایک سے زائد مضاف اور مضافل ہوں اور مرکب اضافے میں ضمائر کا استعمال بھی ہوتا ہے اور زمائر کا استعمال مرکب اضافے میں ہمیشہ مضافل کی جگہ پہ ہوتا ہے اور مجرور ذمائر ہم نے یاد کر لیے تھے ہما ہم ہا ہما ہنا کا کما کم کی کما کنہ یا اور نہ تو تین مرکبات ناکسا میں نے آپ کے سامنے ریوائز کر دی ہیں جلدی سے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جو ہم چوتھا مرکب ناقص ان اللہ تعالیٰ پڑھیں گے ہو سکتا ہے ہمارے اس چوتھے مرکب ناقص میں ان تینوں مرکبات ناقصا میں سے کوئی ایک مرکب ناقص جو ہے وہ پایا جائے یعنی مرکب within مرکب بھی ان اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ میں آئے گا تو چوتھا مرکب ناقص ہم شروع کرنے لگے ہیں جی اس مرکب ناقص کا نام پہلے میں آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھوں گا اور پھر جو ہے وہ اس کے بارے میں ڈیٹیل دوں گا آپ کو تو چوتھا مرکب ناقص جو ہے ہمارا وہ ہے مرکب جاری مرکب جاری را تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو عام ہماری اردو زبان میں جاری استعمال ہوتا ہے یہ وہ نہیں ہے کہ آپ کہیں سمجھیں کہ آج جو مرکب شروع ہوگا وہ ہمیشہ جاری رہے گا ایسا نہیں ہے یہ مرکب جاری ہے اس کو مرکب جاری کیوں کہا جا رہا ہے کے لیے ایک بات آپ کو سمجھنی ہوگی وہ یہ ہے کہ عربی زبان میں کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں عربی زبان میں کچھ حروف ایسے استعمال ہوتے ہیں کس بات پہ میں نے زور دیا حروف پر تو آج پہلی مرتبہ آپ لسان القان کورس میں حرف جو کلمہ کی قسم ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے ان اللہ تعالی حرف کی جمع حروف ہوتی ہے اور حرف ایک با معنی لفظ ہوتا ہے ہم نے پڑھا تھا کہ با معنی لفظ جسے ہم کلمہ کہتے ہیں اس کی تین ہی اقسام ہیں اسم فیل اور حرف اسم اور فیل دو مین پارٹس ہیں اور حرف جو ہے یہ اسپورٹنگ ہے یہ اسم کے ساتھ بھی استعمال ہوگا فیل کے ساتھ بھی استعمال ہوگا آج یہ پہلی مرتبہ اسم کے ساتھ استعمال ہونے والا ہے تو میں کہہ رہا تھا کہ عربی زبان میں کچھ حروف ایسے استعمال ہوتے ہیں جو اسم سے پہلے آتے ہیں کس سے پہلے آتے ہیں اسم سے پہلے آتے ہیں اور اسم کو مجرور کر دیتے ہیں پھر سنیے جملہ عربی زبان میں استعمال ہونے والے کچھ حروف وہ ہیں جو اسم سے پہلے آ کر اسم کو مجرور کر دیتے ہیں ان حروف کو گرامر کی اصطلاح میں حروف جارہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جی جارہ. حروف جارہ آپ سے پوچھا جائے جی حروف جاراہ کیے کہتے ہیں تو کیا جواب ہوگا ایسے حروف جو اسم سے پہلے آئے اور اسم کو مجرور کر دیں اوکے جی اسم کو مجرور کر دیں ان کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جر دینے والے حروف حروف جارہ جر دینے والے حروف یعنی یہ ایسے حروف ہیں جو اسم سے پہلے آئیں گے اور اسم کو مجرور کر دیں گے اس کی جو بھی فارم ہوگی اس کو جر فارم میں تبدیل کر دیں گے اوکے جی تو حروف جارہ اور وہ جو مجرور اسم ہوگا گویا اگر میں فارمولہ آپ کے سامنے لکھوں تو حرف جر یعنی مجرور کرنے والا حرف اور وہ اسم جو حرف جر کی وجہ سے مجرور ہوگا ان دونوں کا مجموعہ مرکب جاری کہلائے گا اوکے جی تو مرکب جاری ایک مرکب ناقص ہوگا پہلی بات دوسری بات یہ کہ ایسا مرکب ناقص ہوگا جس میں حروف جارہ استعمال ہوں گے اور حروف جارہ کون سے حروف ہوتے ہیں یہ وہ حروف ہوتے ہیں جو اسم سے پہلے آ کر اسم کو مجرور کر دیتے ہیں اور حرف جر اور مجرور اسم کا مجموعہ یا مرکب مرکب جاری کہلائے گا اوکے تو ان شاء اللہ تعالی آپ کے جو چار مرکبات ناقصہ ہیں ان میں سے مرکب شاری اور مرکب جاری پہچانا بہت آسان ہوگا اس لیے کہ مرکب شاری ایسا مرکب میں ناقص ہوتا ہے جس میں اشارہ استعمال ہوتا ہے اور اشارے کے چند لفظ ہیں مرکب جاری ایسا مرکب میں ناقص ہو گیا جس میں حروف جارہ استعمال ہوں گے تو اب آپ کو حروف جارہ جو ہیں وہ پتہ ہونے چاہیے تو اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ عربی زبان میں کون کون سے حروف جو ہیں وہ حروف جارہ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں تو نوٹ کر لیں کہ عربی زبان میں حروف جارہ جو ہیں ان کی کل تعداد سترہ ہے سترہ حروف جارہ ہیں کتنے ٹھیک ہے لیکن ہم نے سترہ نہیں پڑھنے ہم نے دس یا پڑھنے کتنے پڑھنے دس دس دس یا یا ہم نے کیوں پڑھنے ہیں اس لیے پڑھنے ہیں کہ قرآن مجید میں استعمال ہونے والے جو حروفے جا ہیں ان کی تعداد دس یا ہی ہے لیکن چونکہ عربی زبان پوری ایک وسیع زبان ہے تو عربی زبان میں باقی حروف جارا بھی استعمال ہوتے ہیں لیکن ہمارا فوکس ہمارا سکوپ چونکہ قرآن مزید ہے تو ہم قرآن مجید میں استعمال ہونے والے حروف جارا ہی پڑھیں گے تو دس یا گیارہ حروف جارا میں سے پہلے میں آپ کو پانچ حروف جارا پڑھاؤں گا جی پانچ پانچ کیوں پڑھاؤں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پانچ کے پانچ حروف جارا جو ہیں یہ ایک ایک حرف پر مشتمل ہوں گے ہم پہلے پانچ روفے جارا پڑھیں گے اور یہ پانچ روفے جارا جو ہیں یہ ایک ایک حرف پر مشتمل ہوں گے ٹھیک ہے ایک ایک حرف پر مشتمل ہوں گے کیا مطلب ہے میں آپ کو پہلا حرف جہر پڑھاتا ہوں تو بات انشاءاللہ شاء بالکل واضح ہو جائے گی تو پہلا حرف جر عربی زبان میں جو استعمال ہوتا ہے نا وہ ہے جی با تو با ایک ہی حرف ہے تو با حرف جر اوکے اب آپ نے چند باتیں جو ہیں ان پانچ حروف جارہ کے حوالے سے بار بار ریوائز کرنی ہے چند باتیں بار بار ریوائز کرنی ہے کون سی باتیں نمبر ایک کہ جو حرف میں لکھوں گا وہ حرف آپ کو حروف الحجا میں بھی لکھا ہوا ملے گا حروف الحجا میں بھی لکھا ہوا ملے گا یعنی یہ جو پانچ روف میں آپ سامنے لکھوں گا نا یہ پانچ کے پانچ حروف آپ کو حروف الحجا میں بھی لکھے ہوئے ملیں گے اوکے تو پہلا حرف ہے با حروف الحجا میں بھی آپ کو لکھا ملتا ہے دوسری بات آپ نے ساتھ اس کے یہ نوٹ کرنی ہے کہ وہ جو حروف الحجا والا بات تھا نا اس کے کوئی میننگز نہیں ہوتے اس کے کوئی میننگز تھے میں پوچھوں الف کے کیا میننگز ہیں آپ کہیں گے جی الف کے کوئی مانا نہیں ہے با کے کوئی میننگس آپ کوئی مانا نہیں ہے تا کے کوئی میننگس آپ کوئی مانا نہیں ہے تو جو حروف الحجا ہے نا ان کے کوئی میننگس نہیں ہے لیکن جو حروف جارا ان کے میننگس ہوں گے ان کے میننگس ہوں گے دوسری بات ہوگی پہلی بات کیا کہ یہ پانچ حروف جو ہیں آپ کو حروف الحجا میں بھی لکھے ہوئے ملیں گے اور حروف جارا کی اس لسٹ میں بھی لکھے ہوئے ملیں گے دوسری بات یہ کہ حروف الحجا میں ان حروف کے کوئی معنی نہیں ہوں گے لیکن حروف جارہ کے طور پہ ان حروف کے کوئی نہ کوئی مانا ہوں گے دو باتیں تیسری بات تیسری بات یہ کہ حروف الحجا میں ان حروف پر کوئی بھی حرکت آ سکتی ہے حروف الحجا میں ان حروف پر کوئی بھی حرکت آ سکتی ہے بے زبر بھی آ سکتی ہے ان پہ زیر بھی آ سکتی ہے ان پہ پیش بھی آ سکتی ہے اور یہ ساکن بھی ہو سکتے ہیں حروف الحجا میں جو حروف آپ کو یہاں نظر آئیں گے جب یہ حروف الحجا میں آپ نے پڑھے تو اس وقت ان حروف پہ زبر حرکت بھی آئی زیر حرکت بھی آئی پیش حرکت بھی آئی سکون بھی آیا لیکن حروف جارا جب آپ پڑھیں گے نا تو ان کی کوئی ایک حرکت فکسڈ ہوگی ان کی کوئی ایک حرکت فکسٹ ہوگی تو حرف جر با جو ہے اس کی جو فکس حرکت ہوتی ہے وہ ہے زیر حرف جر با پہ کون سی حرکت آئے گی زیر اور جو حروف الحجا میں با ہے اس پہ کون سی حرکت آ سکتی ہے عبداللہ اس پہ کوئی بھی آ سکتی ہے زہر بھی آ سکتی ہے زیر بھی آ سکتی ہے پیش بھی آ سکتی ہے وہ ساکن بھی ہو سکتا ہے لیکن ہرف جربا جو ہے ہمیشہ زیر والا ہوگا اوکے جی کتنی باتیں ہوں گی تین چوتھی بات یہ کہ حروف الحجاب والے جو حروف ہیں نا حروف الحجاب میں جو حرف استعمال ہوگا وہ لفظ بنانے کے کام آتا ہے اسے لفظ بنتا ہے اسے لفظ بنتا ہے ٹھیک ہے اور روف الحجاب والا حرف لفظ کے شروع میں بھی آ سکتا ہے درمیان میں بھی آ سکتا ہے اینڈ پہ بھی آ سکتا ہے جیسے میں آپ کے سامنے اردو کا ایک لفظ میں بولتا ہوں بلب تو بلب میں با استعمال ہوا ہے نا شروع میں بھی ہوا ہے اینڈ پہ بھی ہوا ہے ایسے ہی ہے نا لیکن جو حرف جر ہوگا نا یہ پورا ایک لفظ ہوگا پورا ایک لفظ ہوگا اور ہمیشہ شروع میں ہی آئے گا کسی اسم کے شروع میں آئے گا تو یہ چار باتیں آپ نے ہر حرف جر کے حوالے سے ریوائز کرنی ہے تو پھر ان شاء اللہ تعالی آپ کا کنسپٹ ہنڈریڈ پرسینٹ پکا ہوگا یہ چار باتیں ذرا دوہرا لیتے ہیں دوبارہ جی جی سب سے پہلے مرکب جاری سے ہی شروع کرتے ہیں یہ جی فروخ مرکب جاری کیا ہوتا ہے جس میں حروف جارا استعمال ہوتے ہیں ایسا مرکب ناقص جس میں حروف جارا استعمال ہوں اوکے جی معاویہ حروف جارا کیا کام کرتے ہیں جی یہ اپنے سے بعد میں آنے والے اسم کو مجرور کر دیتے ہیں صف حرف جر اور مجرور اسم کا مرکب کیا کہلاتا ہے مرکب جاری, جاری کہلاتا ہے حسن حروف جارہ کی کل تعداد کتنی ہے سترہ ہم نے کتنے حرف پڑھنے ہیں جی دس, دس یا گیارہ جی ماجد صاحب آپ مجھے بتائیے کہ میں نے ابتدا کتنے حروف جارہ سے کی ہے ایک سے کیا ہے لیکن کتنے پڑھانے ہیں پانچ پڑھانے ٹھیک اور ان پانچ حروف جارہ کے بارے میں امیر ہم نے چار یا پانچ باتیں یاد رکھنی ہے پہلی بات کیا والے جو پانچ حروف جارہ ہیں یہ سیم آپ کو حروف الحجا میں بھی ملیں گے اس لیے آپ کو کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے تو یہ چیزیں کلیئر کر لیں کہ یہ پانچ حروف جارہ آپ کو حروف ال میں بھی ملیں گے لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے وہ فرق کیا کیا ہے نمبر ایک حروف الحجا جو ہوں گے ان کے کوئی معنی نہیں ہوں گے جبکہ حروف اجارا کے کوئی نہ کوئی معنی ہوں گے ایکسیلنٹ نمبر دو اسماعیل حروف الجا جو ہوں گے ان پہ کوئی بھی حرکت آ سکتی ہوگی زیر زبر پیش یا وہ ساکن ہو سکتے ہوں گے لیکن جو حروف جارا ہوں گے ان کی کوئی حرکت فکسڈ ہوگی ان کی کوئی نہ کوئی حرکت فکسڈ ہوگی ماشاءاللہ نمبر تین جی جناب حروف الجا وہ لفظ بنانے میں مدد دیتے ہیں جبکہ حرف جر خود ایک لفظ ہوگا خود ایک لفظ ہوگا اوکے ہو گیا ٹھیک ہے اور آخری بات غالباً یہ کی تھی ہم نے کہ حروف الحجاب میں جو حروف آئیں گے وہ کسی لفظ کے شروع میں بھی آ ہیں درمیان میں بھی آ ہیں اینڈ میں بھی آ سکتے ہیں حروف جارا جو ہیں ہمیشہ اسم سے پہلے ہی آئیں گے تو پہلا حرف جب ہم نے پڑھا ہے با جو کہ حروف الحجاب میں بھی تھا حروف الحجاب والا با اس کے کوئی معنی نہیں تھے اس با کے کوئی نہ کوئی مانا ہوں گے اب اس کے معنی کیا ہوں گے وہ میں بتانے لگا ہوں آپ کو اس کے معنی ہے کے ساتھ اس کے معنی ہے بائی پڑھیں گے سے اس کے معنی ہے کے ساتھ ایک بات چھوٹی سی اور نوٹ کر لیں کہ جو حروف جا رہا ہے نا اگر آپ انہیں انگلش میں کسی چیز کے ساتھ میچ کرنا چاہتے ہیں نا تو انگلش میں جو پریپوزیشنز ہوتی ہیں نا پریپوزیشنز وہ عربی میں حروف جارہ کام دیتے ہیں انگلش میں پریپوزیشنز کا کام عربی زبان میں حروف جارہ سے لیا جاتا ہے اوکے پریپوزیشن سمجھتے ہیں نا کے ساتھ اس کی انگلش کیا ہوتی ہے ود ایکسیلنٹ تو مجھے بتائیے ود پریپوزیشن ہے کہ نہیں ہے with preposition ٹھیک ہے نا تو ہر preposition کے اپنے ایک meanings ہوتے ہیں with preposition ہے اس کے اپنے میننگز ہیں اس کا ہم عام طور پہ ترجمہ کرتے ہیں کے ساتھ لیں جی ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں میرے پاس اسم ہے القلم میرے پاس اسم ہے اس کے شروع میں جب حرف جر لگے گا تو یہ کیا بن جائے گا جی مارسزار بل کالامی بل کالامی بل کالامی کا ترجمہ کیا ہوگا کلم کے ساتھ بل کا ترجمہ کلم کے ساتھ اب وہ ساری باتیں جو بتائیے دیکھیں اب آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی باہر سے جا رہا ہے میننگس والا ہے ٹھیک ہے پورا ایک لفظ ہے شروع میں ہی آ رہا ہے فکس حرکت ہے زیر آگے جو اسم آ رہا ہے اس کے اسے مجرور کر رہا ہے جار اور مجرور مل کے وہ جاری بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اور بل کلیم کا ترجمہ ہو گیا قلم کے ساتھ سمجھ آ بات تو اب میں کچھ آپ کے سامنے مرکب جاری لکھ رہا ہوں با کو استعمال کرتے ہوئے امید کرتا ہوں آپ ترجمہ کر لیں گے کر لیں گے نا جی حسن بلحکی حق, حق کے ساتھ بلحکی حق, حق کے ساتھ تو بلحکی جو ہے یہ ایک مرکب ہے یہ مرکب ہے کون سا مرکب ہے مرکب جاری ہے اور مرکب جاری ایک ناقص مرکب ہے ناقص مرکب کا مطلب ہوتا ہے جملہ نہیں ہے تو بلحقی کا کیا مطلب ہوا حق کے ساتھ اب مجھے بتائیے حق کے ساتھ کوئی جملہ ہے نہیں ہے بات میں آ نا جی آپ کا نام تلحا تلحا آپ مجھے بتائیے قرآن مجید میں آپ پڑھتے ہیں بے کیا مطلب ہوگا اس کا صبر کے ساتھ بے صبری صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شاد سنایا کہ یا ایو آمنو بے صبری اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ساتھ ٹھیک ہے صبر کے ساتھ بھی اور نماز کے ساتھ یعنی مدد اللہ سے ہی مانگنی ہے لیکن ذریعہ کیا ہونا چاہیے صبر اور نماز کلیئر جی اور بالکلم قلم آپ نے ویسے ہی بارے میں سنا ہوئے اللہ علامہ بال اللہ جس نے قلم کے ساتھ تعلیم دی ٹھیک ہے نا تو قلم کے ساتھ اوکے اسی طرح اب میں آپ کے سامنے ایک اور مرکب لکھ رہا ہوں آپ نے پہچاننا ہے کہ مرکب کون سے اس موقع کا یہ کون سا مرکب ہے اضافی ٹھیک ہے نا مرکب اضافی کی بہت آسان پہچان دیکھ لیں آپ کو اسم مل شروع میں یہاں تو ہے بھی اسم اور اسم کے ساتھ مجرور ضمیر مل جائے اسم ہو شروع میں اور ساتھ مجرور ضمیر ہو پکا مرکب اضافی آنکھیں کھول کے لکھ دیں ٹھیک ہے بند کر کے نہیں لکھنا تو پھر لکھا نہیں جائے گا اوکے اسم ہو شروع میں اور ساتھ مجرور زمیر ہو مجرور ضمیر کون سی ہوتی ہے ہوما ہوم ہا ہوما کا کما کی کما کننا یا اور نہ تو کون سا مرکب ناکس پکا مرکب زافی پکا